الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبیب الله الصلاه والسلام عليك یا نبی الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چین کے ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سلسلہ حسن اسلام اس سلسلے میں ہم اسلام کی خوبیوں اسلام کی بہترین صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بد امنی اور بد اخلاقی کا دور دورہ ہے اس کو ہم ختم کرنے میں کم کرنے میں کچھ کوشش کچھ کچھ حصہ شامل کر لیں اور اسلام کے ذرعی اصولوں کو لوگوں تک بیان کریں اسلامی معاشرے کی حقیقت کو بیان کر کے اسلام کے پیارے پیارے مدنی پھولوں کو لوگوں تک پہنچائیں ان شاء اللہ آپ کو اس کی برکتیں ملے گی آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاحم و سلام یا رسول اللہ موضوع بہت ہی پیارا بڑا ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس معاشرے میں اس موضوع کی افادیت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو موضوع ہے وہ یوں سمجھے کہ ہم میں سے ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے ہماری گھریلو زندگی ہو ہماری معاشرتی زندگی ہو اس حوالے سے اس موضوع کو بڑی اہمیت حاصل ہے موضوع ہے محبت اور عداوت اللہ کے لیے یعنی پیار کیجئے کسی سے محبت کیجئے اللہ کے لیے اگر کسی سے دشمنی ہے کوئی عداوت ہے تو یہ دیکھیے کیا وہ اللہ کے لیے ہے رضاء اللہی کے لیے ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہے ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ انشاءاللہ ہماری اس معاملے میں رہنمائی بھی کرے گا اور موضوع کو سمجھنے میں بھی آسان کرے گا ساتھ میں ہمارے مبلگین بھی ہیں جو اس موضوع پر کلام کریں گے مدنی پھول عنایت فرمائیں گے چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینہ السلام کی طرف وہی کی کہ کیا تم نے میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے حضرت موسیٰ علی نبینہ والی سلاۃ السلام نے ارض کیا بولا ہاں میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی تیرے لیے روزے رکھے خیراتیں کی اور کچھ اور اعمال ارض کیے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسا علیہ السلام یہ اعمال تو تیرے لیے ہیں کیا تو نے میرے دوست کے ساتھ میرے لیے محبت کی اور میرے دشمن کے ساتھ میری وجہ سے دشمنی کی تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہم تک یہ تعلیم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبت کرو اللہ کے لیے دشمنی اگر ہے کسی سے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونی چاہیے تاکہ ہمارا یہ جو معیار ہے کہ ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں یا کسی سے ہمارے دل کے اندر اگر عداوت ہے ذاتی عداوت تو ہونی ہی نہیں چاہیے نا اگر ذاتی عداوت ہے تو اس کو بالکل ختم کیا جائے اور رضا الہی کے لیے اپنے کاموں کو کیا جائے تو محبت اور عداوت اللہ کے لیے اس موضوع پر انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول حاصل کرتے ہیں آئیے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی کچھ رہنمائی لیتے ہیں مدنی پھول لیتے ہیں راشد بھائی موضوع بڑا پیارا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے دشمنی رکھنا اور بہت وسیع بھی ہے نا اس کو اگر ہم چاہیں کہ مختصرا یہاں بیان کریں تو یقینا کچھ نہ کچھ بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مگر اس کا احاطہ مشکل ہے آپ یہ اشار فرمائیے کہ الحب اللہ اللہ کے لیے محبت کرنا اس کی وضاحت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کسی سے جب محبت کرتا ہے تو عموماً تین وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہے اچھا یا تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا پھر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا پھر انسان اس کے کمال یعنی خوبی کی وجہ سے محبت کرتا ہے لیکن اسلام ہم سے جس محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خالص رضائے الہی کے لیے محبت کیا ہے بات ہے اب اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہے اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس بندے سے اس لیے محبت کرے کہ اس بندے کا تعلق چونکہ اسلام کے ساتھ ایک ہمارا ہے یہ میرا مسلمان بھائی بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اسلامی بھائی ہے بھائی دنیاوی غرض پوشیدہ نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ جو محبت ہے خالص اللہ کے لیے یہ ایمان میں سے افضل ترین عمل ہے اچھا حضرت ابوظر غفاری رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاق وسلام میں اشاعت فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ بات ہے کیا بہترین عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے اداوت ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ ہمارے جو امال ہیں وہ ہوتے ہیں جسم سے صحیح کچھ ہمارے امال ہوتے ہیں مال سے ٹھیک ہے اور کچھ امال ہوتے ہیں دل سے محبت کا تعلق ہے دل سے ٹھیک ہے آپ اللہ کے لیے اسی وقت محبت کسی سے کریں گے جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی بالکل صحیح, صحیح, صحیح, صحیح, صحیح آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے احکامات سے بھی محبت بلکل ہوگی بلکل بلکل اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوگی اور آپ کو ہر اس چیز سے محبت ہوگی جو چیز آپ کو رب سے قریب کر دے اللہ اب دیکھیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم دوسری جلد میں فرمایا اور مفتی احمد یاسان عیم رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی کے اندر بھی بیان کیا اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ اپنے باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اچھے اچھے کھانے پکا کر یہ صدقہ کرنے میں میری مدد کرتا ہے اچھا تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت کیا بات ہے کیا بات اگر کوئی کسی عالم سے علم اس لیے سیکھتا ہے کہ یہ علم مجھے رب کے قریب کرے گا یہ اللہ کے لیے محبت اللہ ہے اکبر لیکن اگر کوئی علم اس لیے سیکھتا ہے اس علم کی وجہ سے میں دنیا حاصل کروں اگرچہ عالم سے محبت ہے لیکن یہ دنیا کے لیے محبت ہو جائے گی اللہ کے لیے محبت نہیں ہوگی اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ایک کافر وہ دشمن معلوم ہو اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں اور اجنبی ایک اجنبی مومن ہے وہ بھی آپ کو اپنا لگے پیارا لگے کہ یہ میرا مسلمان بھائی آپ کو رب کے قریب کرے آپ اس سے محبت کریں جو رب سے دور کرے آپ اس سے عداوت رکھیں یعنی آپ نے کتنے پیارے انداز میں جو مفتی احمدار خان نعیم میں رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کتنی پیاری بات ہے مدین کے ناظرین کہ اگر باورچی خانہ بنانے والے سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اچھے کھانے بنا کر رہے خدا میں تصدق کرنے میں میری مدد کرے گا تو یہ محبت بھی یہ پیار بھی اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ بڑے واضح انداز میں یہ فرما دیا گیا کہ ہم اپنے اعمال اپنی نشست و برخاست اپنی ملاقات اور اپنے دیگر معاملات پر غور کریں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی میری غرض کیا ہے کیا غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے کیا غرض یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے کیا غرض یہ ہے کہ مجھے ثواب ملے تو اس صورت میں اگر یہ آپ کی دینی غرض ہے تو یقیناً آپ کا وہ کام اللہ کے لیے ہے اور آپ کی وہ محبت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے گھر کے اندر پیار بھرا محبت بھرا مدنی ماحول ہوگا اور آپ دیگر معاشرے میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے اچھا اس کا دوسرا جز جو ہے غلام محدین بھائی وہ ہے البداللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بوجھ رکھنا عداوت رکھنا دشمنی رکھنا اس کی کیا مراد ہے جی بالکل اس کی جیسا کہ حدیث پاک میں۔ آ, اس طرح بھی ارشاد فرمایا گیا کہ من احب اللہ و ابغد اللہ منا فقم المان کیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے عداوت رکھی اور اللہ کے لیے اس نے عطا کیا کچھ دے رہا ہے تو اللہ کے لیے دیا اور اللہ تبارک کا وطالعہ کے لیے منع کیا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا تو جس طرح دوسروں سے محبت کرنا اللہ تبارک کا وطالع گرزا کے لیے یہ ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہے اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہو تو عداوت ہو تو وہ بھی اللہ تبارک کا وطالعہ کے لیے یہ بھی ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہے تو اب اس عداوت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جو دشمنی ہوتی ہے جو نفرتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کی بنا ہوتی ہیں لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے صحیح. اور اگر صحیح. کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی دشمنی ہوتی ہے کوئی نفرت ہوتی ہے کوئی عداوت ہوتی ہے تو وہ فقط دنیا کے لیے نہیں ہوتی صحیح. بلکہ وہ اللہ تبارک کا وطالعہ کے لیے ہوتی ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مالدار دیندار بھی ہے تو اللہ والے اس سے اس کی مالداری کی وجہ سے نہیں بلکہ دینداری کی وجہ سے محبت کیا بات؟ کیا بات؟ یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی دیندار ہے لیکن اس میں ایسی صفت پائی جا رہی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو اللہ والے اس سے اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرتے ہیں عداوت کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے تبلیغ کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت پہنچاتے سمجھات ہیں جس جس جس سمجھاتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی اس برائی سے باز ہے اور اللہ تبارہ جی. کا جی. بطالی کی بارگاہ میں جو ہے نیکیوں کا سلسلہ اس کے ساتھ رہے حضرت عیسیٰ نبینا نبین نبی والی صلاح و السلام تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بڑا پیارا واقعہ ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دشمنی کرنا تو وہ کیا ہے اور کس سے کی جائے تو فرمایا کہ اہل معاصی یعنی گناہ گار و بدکار کے ساتھ بغض رکھ کر اللہ تبارہ کا وطالع کے ساتھ محبت رکھو اچھا اور ان سے دور رہ کر اللہ تبارہ کا وطالعہ کی طرف رجوع کرو اور ان کو برا سمجھنے سے اللہ کی رضا حاصل کرو تو لوگوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ اگر ہم ایسے لوگوں کو برا سمجھیں گے تو پھر ہم کس کے پاس بیٹھیں ہم کن کے پاس جائیں کن کے پاس آپ ہمیں بیٹھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا جالیسو مئی رکم اللہ رق ہو تم ان کے پاس بیٹھو کہ جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دل کیا لازم بات ہے جن سارا کے سارا پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ <تصف> تبارہ کا بطالعہ کی یاد ہو اس کے پیارے محبوب کا ذکر ملے آخرت کا ذہن بنے فکر آخرت تمہارے اندر پیدا ہو تو ان کے پاس بیٹھو کہ جن کے چہرے پر نظر پڑنے سے تمہارے منہ سے بے ساختہ ذکر ہاں اللہ جاری ہو جائے آپ نے ذکر کیا جو حضرت علیہ السلام کا واقعہ اہل ماہ یعنی گاروں سے جو آپ کے دل ادھر مراد مراد یہ ہے کہ ان کے عمل سے نفرت پیدا رکھے وہ نیکی کی دعوت کیسے دے گا ان کے اس برے عمل کو برا جانے اور احسن انداز میں نیکی کی دعوت پہنچائے اور رہا وہ لوگ کہ جن کے عقیدے میں فطور ہے یا جن کے عقیدے درست نہیں ہیں جو بد دین ہے تو ان کے تو سائے سے بھی دور بھاگے ٹھیک ہے تو ان کے تو سائے سے بھی دور رہنے کا حکم ہے یعنی علماء کرام نے ایک جملے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے محبوب سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے حضور کے دوستوں سے دوستی رکھے ان کو اللہ کی رضا کے لیے محبوب جانے اور ان کے دشمنوں سے دور رہے بلکہ ان کے سائے سے بھی دور بھاگے صحیح. صحابہ کرام اََ اردوان سے محبت کرے اہل بیس سے محبت کرے ان لوگوں سے دور بھاگے ان لوگوں سے عداوت رکھے ان لوگوں سے نفرت رکھے یہ بھی ایمان ہے جن کے عقائد درست نہیں ہے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے, دور رکھے اور گاروں سے اپنے آپ کو دور رکھے صحیح. اللہ کے لیے کتنے پیارے انداز میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیں اللہ کے لیے نفرت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اہل معاصی کی ان کی معاصی کی وجہ سے یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر نفرت پیدا ہونا کیا یہ گنا ہے نہ کہ اس شخص سے نفرت پیدا ہو جائے اگر نفرت اس شخص سے کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نفرت کی وجہ سے ہم اس کو نیکی کی دعوت ہی نہ دے سکیں کیونکہ اسلام تو ہمیں بہت ہی پیارا طریقہ بتاتا ہے نا اگر کسی کو گنا میں مبتلا دیکھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے سمجھائیں تو اب اگر گناگار ہے تب سمجھانے جائیں گے اور آپ کی مان جائے گا تو سمجھانا تو آپ پر واجب ہے تو نفرت اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ نفرت اس کے اس عمل سے کرنی چاہیے کہ جو وہ برا عمل کر رہا ہے تو یہاں پر البگد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت رکھنے اور الحب اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے کی وضاحت ہمیں بیان کی گئی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں چونکہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے بگ رکھنا ایک اصول ہم نے اس ہمیں اسلام نے بیان کر دیا ہے اب قرآن مجید فرقان حمید حامد اس معاملے میں ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے بغض اگر کسی طرح ہے دل کے اندر ذاتی تو پہلے ہی منع کر دیا شریعت رہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے راشد بھائی قرآن پاک کی کیا ہدایت ہے اس بارے میں قرآن کریم برہان رشید ہماری زندگی کی ہر معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے صحیح قرآن کریم برہانے رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کی دنیا کے اندر دوستی اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی کے لیے صحیح ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا میں محبت دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہے یا دنیاوی مفادات کے لیے ہوتی ہے دین کو ترجیح نہیں دیتے ایسے لوگ اگرچہ دنیا کے اندر تو دوست ہیں لیکن قیامت کے دن یہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے فرمایا کے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ, اللہ پرہیزگاروں کے اچھا یہ جو, جو پرہیزگار ہوں گے ان کی دوستیاں وہاں بھی قائم ہوں گی کیا بات کیا دنیا بات؟ کے اندر بھی ان کی دوستیاں قائم ہوتی ہیں قیامت والے دن بھی یہ دوستیاں قائم ہوں گی یہ دنیا میں اللہ کے لیے اللہ کے لیے چونکہ یہ محبت کرتے تھے ان کو قیامت والے دن فائدہ کیسے ہوگا اللہ تبارک وطالعہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے فما لنا من منشافین ولا صدی کن حمی یہ ان لوگوں کا بیان اس ان آیات کریما میں کیا گیا کہ جو غیر مسلم تھے کفار تھے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت قیامت والے دن کہیں گے تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں نہ ہی کوئی ہمارا غمخار دوست تھا یہ کیوں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی کہے گا کہ میرا فلاں دوست کہاں پر ہے وہاں بھی دوست وہاں بھی دوست کو تلاش کرے گا جنت میں ہے اللہ کی نعمتوں کے سائے میں ہے وہاں بھی دوست کو یاد کر رہا ہے میرا دوست کہاں ہے اسے کہا جائے گا تمہارا دوست جہنم میں ہے اللہ اس کا دوست جہنم میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے دوست کو جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو کیا بات ہے کیا بات ہے جنت میں داخل کیا جائے گا جب جہنم ہی دیکھیں گے کہ یہ بندہ جہنم سے اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ اس کی اس نیک بندے سے دوستی ہے اللہ تو اس وقت وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ کاش ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا اللہ کوئی اللہ ہمارا بھی غمخار دوست ہوتا اس بات کو ان آیات کریمہ میں فرمایا گیا وہ کہیں گے فمالا من شاف کہ ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا ہے اب اے تو اے کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے ولا فدیقن حمیم اور نہ ہی کوئی مخار دوست ہے امام حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے آپ فرماتے کہ دنیا کے اندر ایماندار دوست بناؤ اچھا اچھے دوست بناؤ قیامت کے دن یہ تمہاری شفاعت کیا بات ہے کیا بات آپ اسی طرح اندازہ لگائیے صحابہ قیام علیہ مردوان جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح جی جی تم تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے بلکل بلکل ان صحابہ کا عمل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا پیارا عمل ان کا آپس میں محبت کرنے والا عمل قرآن کریم میں بیان فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں بلین اشداری روحما الكفار رحماء واہ فرمایا ان کے جو ساتھی ہیں جو صحابہ ہیں ان کی شان کیا ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں ان کی محبتوں کا عالم کیا ہے کہ یہ آخری وقت میں بھی اگر ہوتے ہیں پانی کی طلب اگر ہے جی جی یاد ہوگا وہ جو غذبے کا واقعہ پانی کی طلب بھی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی کی طرف چلا جائے है। دوسرا بھائی پانی پی لے جتنی بھی پریشانی ہو اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتے یہ ہے اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے پیار اللہ کے لیے محبت کرتا ہے دنیا میں بھی وہ اچھے دوست بن کر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھے دوست بن کر رہے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا جیسے بیان کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے جو ہوں گے نیک اگر کوئی شخص ہوگا جس کا دوست ہوگا تو اس کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا دیکھیں محبت اور پیار یقیناً بندہ کسی نہ کسی سے اسے محبت ہوتی ہے والد سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے استاد سے محبت ہوتی ہے دوست ہوتے ہیں ہم عمر ان سے محبت ہوتی ہے تو یہ جو محبت ہماری ہے اس کے معیار پر غور کریں کہ ہماری محبت کس لیے رضا الہی کے لیے ہے آخرت کی بہتری کے لیے ثواب کمانے کے لیے یا کسی اور کے لیے ہمارا معیار کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے آئیے ایک کال لیتے ہیں سنتے ہیں کہ ناظر ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی سنائیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ادنان نتاری باب المدینہ کراچی سے جناب یہ ارشاد فرمائیے گا آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بوبس ہو تو بندہ جو اپنے ماں باپ سے بیوی بی بچوں سے اہل و ایال سے محبت کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیسے محبت ہوگی ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے دعاؤں کا طالب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے سوال تو غلام الدین بھائی بڑا پیارا لازمی بات ہے بچوں سے تو محبت ہوتی ہے اب بچے کو پیار کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے اپنی بیٹی سے محبت ہے والدین سے محبت ہے لیکن رشتے داروں سے محبت ہے تو اس میں یہ عنصر کیسے پیدا ہو کہ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں بالکل اللہ کے لیے محبت اس طرح ہوگی کہ ہمیں اولاد سے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا حکم دیا گیا اور یہ اللہ تبارک کا کا بھی حکم ہے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے وبیل والدین اور احادیث میں یہ کہ اپنے بچوں سے حسن سلوک اختیار کرو اپنے بچوں سے اچھے انداز میں پیش آؤ سل رحمی کرنے کا ہمیں حکم ہے بچوں سے شفقت کرنا پیار کرنا محبت کرنا یہ تو اسلام کا حسن ہے اور ایک مسلمان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے تو غیر کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے ہمارا اسلام تو محبتوں کا درس دیتا ہے تو اپنے بچوں سے محبت کرنا اپنے والدین سے محبت کرنا اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا یہ سارا حسن سلوک اور سر رحمی میں آتا ہے تو بندہ جب اپنے بچوں کو پیار کرے تو سلۂ رحمی کی نیت کرے تو یہ اللہ کے لیے محبت کیا بات اپنے بات والدین بات سے محبت کرے بلکہ ماں باپ کے بارے میں تو یہ آیا کہ آپ محبت کرو وہ الگ بات ہے محبت کرنے کا تو حکم ہے بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو ایک مقبول حج اور عمرے کا فرمایا ماں باپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو اللہ اللہ اللہ یہ سارا الحب کا دل دل دل اللہ, اللہ کا مزداق دل دل دل ہے الفب کا مزداق ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرنا اپنے والدین سے محبت کرنا اپنے رشتہ داروں سے بلکہ رشتہ داروں سے محبت کرنے سے تو مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے رسک میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیا بات باقاعدہ یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار علی صلی اللہ سلاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے مال میں برکت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے سبحان اللہ تو جہاں ہمارا اسلام رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم رشاد فرما رہا تو کہ ہم اپنے بچوں سے نہیں کریں گے بالکل بعض اچھا لوگوں کی نچر ہوتی ہے بعض لوگ بہت سارے طبقے ہوتے ہیں لوگوں میں بھی जी जी بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کو ٹائم ہی نہیں ہوتا پیار کرنے کا بچوں سے بچوں کو چومنے کا بالکل صبح جا رہے ہیں رات میں انہی کے لیے کما رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کم رہے کہ بچے ان کے پیار اور محبت کے لیے ترس رہیں تو ایسا کمانے کا فائدہ اچھا دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ ٹائم بہت ہے لیکن دوسروں کے لیے گھر والوں کے لیے نہیں موبائل کے لیے موبائل کے لیے دوستوں کے لیے وہاں جا کے کھا رہے ہیں سب مطلب اپنی دعوتیں کر رہے ہیں لیکن بچوں کے لیے گھر والوں کے टाइम ٹائم نہیں ہے اور ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ ٹائم بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو ہے گھر والوں کو اس وجہ سے وقت نہیں دے رہے کہ گھر میں بچہ ہے ہی نہیں یعنی بعض لوگوں کی ذہنیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں صرف لڑکیاں لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں تو اب وہ چونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ماض اللہ کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکا نہیں ہوتا तो اس کو برا سمجھا جاتا بعض لوگوں کہ اس گھر میں تین بچیوں کی ولادت ہوئی تو اب یہ حضرت نہ اپنی زوجہ سے بات کرتے ہیں نہ اپنی بچیوں کو محبت سے دیکھتے ہیں تو یہ کتنا مطلب ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر تو نہ اللہ کے لیے محبت ہے نہ اللہ کے لیے دشمنی ہے یہاں تو کچھ اور ہی ماحول ہے جی جی بلکہ یہ ہاں ہمیں جہاں تو اسلام کے اصولوں کو بھی توڑا جا رہا امال کیا جا بلکل رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے ایک تو وہ دیکھیں نا اللہ نے اس نعمت تو دی اولاد بالکل دیے ان لوگوں سے جا کے پوچھے کہ جو ترس رہے ہیں اور جو اولاد کی نعمت اولاد اولاد دعائیں, بلکل دعائیں بلکل کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد عطا فرما اللہ نے بیٹی کی صورت میں کتنے فضائل ہیں بیٹیوں کے پر تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اللہ فلّہ فی اللہ پر کامل طور پر عمل کرنا چاہیے فق اس ایمان ایمان جی کو مان کے دی. کامل ہونے کا سبب تو بچوں سے محبت کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں بچوں کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں بچوں کو کوئی آپ تحفہ دے رہے ہیں ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرے اگر اس میں ثواب کی نیت اس لیے کہ شریعت نے ہم پر واجب کیا ہے شریت نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کریں اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کریں جو جائز ضروریات ہیں تو اب یہاں پر اچھی نیت بھی کر لیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور یہ الحب اللہ اللہ کے لیے محبت کے انداز میں انشاءاللہ اللہ زوجل داخل ہوگا یعنی اب یہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا گھر کے حوالے سے تو بیان کی ہوا اب معاشرے میں اس دور میں جو کہ دیکھیں راشد بھائی دور بڑا جو ہے مشکل سا ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اسلامی معلومات کی کمی اسلام پر شرعی احکام پر عمل کے حوالے سے دیکھیں تو اس معاشرے میں ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اس بات پر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایسے دوست بنائے جائیں کہ جو ہمارے دین کے کاموں میں مددگار ٹھیک ہے صحیح نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو so ایسے افراد بنائے جائیں کہ جو دین کے کاموں میں ہمارے معاون ہوں نمبر دو علماء, اولیاء اولیا طلبا مساجد صحیح. ان سے محبت اس لیے کی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں رب کے قریب کرنے والے ہیں دین دار دین دار طبقے سے محبت کی جائے آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ دین کی طرف مائل ہوں گے اور یہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے ٹھیک ہے پھر اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی فرمایا کہ نیک عورت سے اس لیے محبت کرے کہ گناہوں سے بچ سکے صحیح یعنی اگر شادی کرنی ہے تو اس میں بھی دین داری کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ دیندار عورت ہے تو اس سے انشاءاللہ دینداری اللہ میں مدد ملے گی دنیاداری کے اعتبار سے شادی کی جائے یا بیوی بی کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے اگر اس سے محبت کی جائے تو یہ محبتیں پائیدار بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ اغراض ہوتی ہیں ان میں اور ان اغراض کی وجہ سے ان مقاصد کی وجہ سے محبتوں میں درار آ جاتی ہے پوری نہ ہو تو پھر جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو فائدہ کوئی نہ ہوا ہاں یہ ظاہری بات ہے کہ دنیاوی اگر غرض ہے آپ کی غرض پوری نہیں ہوگی تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دلی طور پر تکلیف ہوگی جو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے نا دل کو دل کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ سامنے والے بندے نے ہمارا کام نہیں کیا ہمیں تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ہماری امید پر پورا نہیں اترا اچھا اور ہم امید دنیاوی طور پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر دینی طور پر امیدیں رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی اچھا اسی طرح ایک بات ذہن میں یہ رکھے کہ دیکھیے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے وہ محبت بالکل کرتا محبت ہوتی ہے ہر مسلمان کو یقینی طور پر اللہ سے محبت ہے نبی پاک علیہ السلط والسلام سے محبت ہے تو اس معاشرے میں ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے صداتے کرام رام ہیں صحیح قال رسول ہیں آپ ان سے محبت کریں صحیح. کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کو نسبت آتی رہی آپ مکہ مدینے سے اس لیے پیار کریں کہ یہ وہ بابرکت جگہ ہیں کہ جہاں پر مکے میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں حرم کی حدود میں آپ کو ایک لاکھ نیکی کا سواب ملتا ہے مدینہ پاک جہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے وہاں ایک نیکی کرتے ہیں تو پچاس ہزار نیکیوں کا سوا ملتا ہے ان کو نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اسی طرح محبت کے یو سمجھیے کہ انسان کے ایمان کی مضبوطی کس بات میں ہے انسان کے ایمان کی مضبوطی حدیث پاک میں آتا ہے اس بات میں ہے کہ اس کے دل میں محبت اور عداوت محض اللہ کے لیے خیلی خیلی آپ ایک کسوٹی بنائیے جب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں بات ہوئی بچوں سے محبت کی آپ بچوں سے تعلق رکھتے ہیں اگر پیار اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے اللہ رسول نے حکم دیا ہے یہ آپ کی اللہ کے لیے محبت ہو جاتی خیلی خیلی ہے آپ اپنے استاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں یہ مجھے علم سکھاتا ہے اور علم کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کروں گا یہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی آپ کسی فقیر کو یا کسی غریب آدمی کو کچھ دیتے ہیں اور دے کر اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے صدقہ دینے کے ذریعے اس بندے کو ایک وسیلہ بنایا ہے اس کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی آپ کتابیں خرید کر کو دے دیتے ہیں یہ اللہ کے لیے آپ کی محبت صحیح. ہو جائے گی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں بھی ہم کر سکتے اس ہیں اس معاشرے میں ہم کر سکتے ہیں اور اب کا قرب حاصل کر سکتے سبحان اللہ ہیں اللہ تو اللہ کے لیے محبت کرنے کے حوالے سے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنے کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں آج بھی مشکل نہیں ہے ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں ہم اپنے افعال پر غور کریں ہم جو کام کرتے ہیں ان پر غور کریں اپنی نیت پر غور کریں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں اصل میں نیت اگر ہماری درست ہو جائے گی ان اللہ ہمیں اس معاملے میں سوچنے کا جب موقع ملے گا تو ہم اللہ کے محبت یعنی جو کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں پھر اس طرح سوچیں گے اللہ نے چاہا تو ہمارے بہت سارے کاموں میں ہمیں الحب اللہ اور البغد اللہ کے نظارے انشاءاللہ اللہ نظر آئیں گے اچھا پھر جب ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس کو میں نے اس لیے دوست رکھا ہے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے میں نے اس سے دوستی کی ہے اور اب وہی شخص جس سے محبت کی ہے دوستی کی ہے اگر وہ اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی کرے اللہ تبارک و تعالی کی منع کردہ چیزوں کی طرف جائے گنا کی طرف جائے اور یہ شخص جو دعوے دار ہے کہ میں اللہ کے لیے اسے دوستی کرتا ہوں اسے برا نہ سمجھے اس سے محبت کے دعوے میں اس معاملے میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے اس معاملے میں وہ بھی جھوٹا ہے کیوں کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوتا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اپنے دل کے اندر نفرت پاتا اس کی نافرمانی فرمانی کی وجہ سے اپنے دل کے اندر برا سمجھتا اور اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا جب یہ دل کے اندر برا نہیں جان رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ محبت اللہ کے لئے نہیں ہے اللہ کے لئے ہوتی تو اس کے گناہوں پر اس کے دل کے اندر رنج ہوتا اب ہم غور کریں ہمارا دوست ہے ہمارا پیارا ہے ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر وہ گنا کرتا ہے تو کیا اس کے گناہ کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے کیا میں اس کے اس عمل کو برا جانتا ہوں کیا حتی المقدور اپنی طاقت کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ سارا معاملہ ہمارے معاشرے میں ہو جائے کہ بندہ کسی کے گناہ کو دیکھ کر چاہے وہ ہمارا دوست ہو چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو چاہے وہ ہمارا رشتے دار ہو چاہے ہمارا اس سے کسی قسم کا تعلق ہو اگر اللہ کے نافرمانی فرمانی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر برائی پیدا ہو یعنی اس کے لیے ایک نفرت کیسی کیفیت اس عمل کی وجہ سے پیدا ہو اور پھر ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں اپنی طاقت بر اسے سمجھائیں ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنے کا جو سلسلہ ہوگا یہ ہمارے معاشرے کو انشاءاللہ اللہ بہتر انداز میں ایک اچھا معاشرہ بنانے میں ہمارا معاون ثابت ہوگا اللہ کے لیے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ کسی کے گناہ کے باوجود اپنے دل کے اندر اس کی محبت باقی نہ رہے بلکہ اسے گناہ کو ختم کروانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے اچھا یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے لیے محبت کریں غلام یودین بھائی اور جب محبت کی علامت بیان کر دی کہ اللہ کے لیے کیا ہے اس کو جانچ لیجیے کس طرح آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اصلاف ہمارے بزرگان دین صاحب کرام انہوں نے یقین انہ کی زندگی اسی کا پورا ایک پریکٹس جیب تھی, جیب تھی کہ مزداق تھی کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے دشمنی رکھتے تھے ان کا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو ہمارے لیے مش بن جائے جی بالکل اس ضمن میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے اور ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے تو ایک محدث کا واقعہ غالباً علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالیٰ اللہ کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے لیے یادت اس زمن میں یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ محدث تھے اور درس حدیث دیا کرتے تھے حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے طلبہ آپ سے کثیر تعداد میں آ کے علم حدیث سیکھا کرتے تھے حاصل کیا کرتے تھے تو چند بد دین اور بد مذہب لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ہم نے آپ کے پاس پڑھنا ہے اور ہم آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتے ہیں اس کی تصحیح کروانی ہے اس, کا اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے تو چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا آپ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال اور کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا کہا کہ اچھا ہم حدیث نہیں سناتے قرآن کی ایک آیت سن لیں ٹھیک ہے آپ کانوں میں انگلیاں مسلسل آپ ڈالے رہے اور کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا یہاں تک کہ وہ سارے چلے گئے تو جو آپ کے ساتھ موجود تھے آپ کے شاگرد تھے آپ کے تلامزہ تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ ایک حدیث تو سناتے یا قرآن مجید کی ایک آیت سناتے آپ سن لیتے آپ نے فرمایا کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ حدیث یا قرآن کی آیت سناتے ہو سکتا ہے کہ اسی کے دوران کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات کہہ دیتے جو میرے دل پر اثر کر جاتی اور میں ان کی بد باطینی اور بد دینی کا شکار ہو جاتا اللہ اکبر اللہ اب آپ دیکھیے ولبز الف اللہ حالانکہ دنیاوی طور پر کوئی وہ نہ ان سے جان پہچانے کچھ بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ذاتی طور پر کوئی نقصان بھی نہیں ہے لیکن یہ اللہ والے ولبزو فلّہ اللہ, اللہ کے لیے اداوت اللہ کے لیے نفرت کے جو اللہ کے دین کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہو سکتا بالکل بالکل اللہ تبارہ کا وطالع کہ دین میں ناقص ہے اور اللہ تبارہ کا وطالع کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے تو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے اور اس زمن میں حدیث پاک نے ہماری رہنمائی کی و لا ولا یفتنونکم کہ ایسے لوگوں کو جو دئین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اور جن کے عقیدے میں فتور ہے ان کو اپنے سے دور رکھو اور خود بھی ان سے دور رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ہمارا اسلاف کا عمل ہے کہ وہ نفرت تھی اللہ تعالیٰ چھوٹا سا چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو یہ کرنا چاہوں کہ حضرت بے عزید بستان رحمتہ اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کے لیے دشمنی ہوتی تھی اللہ کے لیے دوستی ہوتی تھی تو یہ کسی قوم کے پاس گئے اور اس کے سردار کو جا کر آپ نے نیکی کی دعوت دی تو اس سے قبل کے آپ اپنے مدنی پھول عطا فرماتے تو اس سردار نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی اوہو اب آپ یہ دیکھیے جملہ ایسا ہے انسان ن... کو دشمنی پر ابھار دے بلکل بلکل اور انسان بولے کہ بس کاٹو تو خون نہیں جس میں صحیح لیکن ان کا کتنا محبت بھرا انداز اپنے لیے تو دشمنی تھی نہیں चीच نا. चीच اللہ کے لیے تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کا فرما بردار بن کر اس دنیا سے چلا گیا اور ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو پھر تو میری داڑھی بہت اچھی ہے اللہ اور اللہ اگر اللہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تیری کتے کی دلّہ اللہ, اللہ یہ میٹھا بول اور یہ میٹھا جملہ آپ کا سامنے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترا اور اس نے آپ کی بات سنی انجام یہ ہوا کہ ساری قوم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں جلیل القدر صحابی بلکل بلکل ہیں ان کو کسی نے گالی دی اچھا صاحب رسول ہیں اور کوئی گالی دے رہا ہے یہ غصہ دلانے والا کام بالکل لیکن آپ نے اس گالی دینے والے سے فرمایا کیسا اس نے اخلاق تھا اللہ ہم سب کو نصیب آمین آمین یہ زبان پر بڑے ہلکے الفاظ ہیں لیکن جس کے بات یہ عمل میں بڑے بھاری ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص اگر میرا نام اعمال میزان عمل پر بھاری رہا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ اور اگر اللہ. میرا نامہ امال نیکیوں میں کم رہا تو اس گالی سے بھی بدترا اللہ انداز ہوا کرتا تھا صحابہ کا کا پھر وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے وہ جو آپ اس پر گالی با گئے تھے غیر مسلم پر پھر جب آپ کے منہ پر تھوک دیا وہ کیا تھا پہلوان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوا ایک پہلوان تھا غیر مسلم پہلوان اس سے کشتی ہوئی اور اس نے آپ کو یعنی کہ آپ اس پر گالی تو آپ اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک ہے تو اس سے آپ نے اسی وقت روک ہٹ گئے ہٹ گئے ہٹ گئے اور پھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے ابھی تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے جیسے پہلوانوں کا ہوتا ہے کہ غصہ دلانے کے لیے تاؤ دلانے کے لیے کئی ایسے کرتے ہیں تاکہ سامنے والا غافل ہو اور ہم اس پر حملہ کر سکیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تم سے جو جنگ کر رہا تھا تو اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے مجھے تم سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی میں تو اس لیے کہ صرف دین اسلام کی سر کے لیے اللہ کی نظا کے لیے کر رہا تھا جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو چونکہ مجھے غصہ آیا میرے نفس کو غصہ آیا اب اس میں میری مخالفت شامل ہو گئی تو اب یہ خالص اللہ کے لیے نہ رہی خالص اللہ کے لیے نہ رہی اللہ اللہ ہم اللہ. کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نفس کے لیے ہو آپ کا یہ حسن اخلاق یہ پیارے جملے سن کر وہ قلمہ پڑھ کلیما دارا پڑکئے داراسلام میں کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام ہمارے اسلاف کا عمل ہے کہ دیکھیں اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں ہے غصہ ہے تو سر الاحی کے لیے ایک کو سن لیتے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے جی سنائیے گا میرا پی کا بھی کر رہا ہوں موسم آپ کا سلسلہ اس میں اسلام بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے محبت اللہ کے لیے اور ہمیں محبت کس کے ساتھ کرنی چاہیے ہمیں اللہ کے محبوب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور سابع کرام کے ساتھ صوفیا کرام کے ساتھ اور کرام کے ساتھ بزرگان دین کے ساتھ وڑیوں کے ساتھ اپنے پیروں مرشید کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے بہن بہیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنی چاہیے محبت اللہ کی نزاغ کی خاطر اگر محبت ہم نے کرنی بھی ہے اللہ کی رضا کی برکاتہ وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے <تصفح> تو ہمارے سلسلے کا پورا خلاصہ بیان کر دیا ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے اللہ آپ کو عالم با عمل بنانے <تصفح> وزنی پھول آپ نے دیے ہیں بہت زبردست دیئے ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی مدل کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے موضوع ہمارا تھا اللہ کے لیے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آخر میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں موچی رہتا تھا دن بھر کام کاج کرتا رات میں جب کما کر آتا تو مال اللہ اپنے ساتھ شراب لاتا خوب شراب پیتا اور جب نشے میں ہوتا تو خوب گانے باجے کرتا خوب شور کرتا ہلا گلا کرتا اور پھر سو جاتا جس سے امام عالم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ جو اس کا عمل ہے یہ درست نیکی کی دعوت دینے کا آپ کے اندر جذبہ ہوتا تھا مگر ہوا یہ کہ ایک دن آپ کے برابر سے آواز نہیں آئی رات بھر صبح کو پت چلا کہ رات کو پولیس جو ہے آ کر اس موچی کو لے گئی ہے جب آپ رحمتہ اللہ علیہ کو علم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پولیس کے آن یعنی اس گورنر کے پاس گئے اور اپنے موچی کی سفارش کی کہ ہمارا پڑوسی ہے جس کو رات کو پولیس والے اٹھا کر لائے ہم ان کی درخواست کرنے آئے چنانچہ آپ کی درخواست پر اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عمل پر اس کو اتنا اپنے اوپر شرمندگی ہوئی کہ اس دن سے اس نے شراب اور اس طرح کے گناوں سے توبہ کر لی وجہ کیا دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نفرت اس کے اس برے عمل سے تھی اس شخص سے نفرت نہیں تھی اس بہت مسلمان تھا آپ اس کے خیر خواہ تھے تو لہٰذا ہمیں نفرت اگر کسی سے ہے تو یہ دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے تو نفرت نہیں ہے آج ہم اپنی ذات کے لیے نفرت کی وجہ سے بہت سارے ایسے گناہ کر دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے امن کو برباد کر دیتے ہیں ہمارے گھر کے امن کو برباد کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ میں اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوں اور میرے لیل میں اگر نفرت کسی کی ہوگی تو وہ اللہ کے لیے ہوگی ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا جو ہم نے سیکھی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں مدنی چینل دیکھتے رہیے سلی حبیب صلی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلو صلو اللہ علیہ وسلم.